بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم الحیم نمہر صلہ رسّ الکریم کل کی مجلس میں الحمدللہ سعی کا تذکرہ شروع ہوا تھا سعی کا تذکرہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب طواف سے فارغ ہو جائیں دو رکعت نماز طواف کی ادا کر لیں ملتظم کے پاس پہنچ جائے زمزم پی لیں اور سعی کے ارادے سے اب ہم صفا مروہ کی طرف نکلیں تو نویں مرتبہ حجر اسود کا استعلام کریں موقع ہو تو باب صفا سے صفح کے لیے نکلے اگر موقع ہو تو اور اگر موقع نہ ہو تو جس دروازے سے بھی ہم سعی کے لیے جا سکتے ہوں چلے جائیں اور وہاں جانے کے بعد صفحہ کے اوپر چڑھیں اور اتنا چڑھ جائے کہ ہمارا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے اگر وہاں سے ہو سکے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر لے بیت اللہ نظر آنے لگے ایسی جگہ پہنچ جائے اور اگر بھیڑ کی وجہ سے نہ پہنچ سکتے ہوں تو کم از کم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے بعد نیت کریں صفہ مروہ کی سعی کی اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا میں جسر اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیں اور کا کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تین مرتبہ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب درود پاک بھیجیں اور اس کے بعد اپنے جو طبیعت چاہتی ہو دعا کریں جو بھی طبیعت ہو جو بھی دعا مانگنی ہو قبولیت کا موقع دعا کریں اگر یاد رہے اور یہ دعا یاد ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے رہیں لا لہٰ اللّہ وحدہلاشر کا لہو لہ الملک و لہ الحمد یحی ومید ولاک الش ان قدیر لا الہ الا اللہ ودہ انجز و دہ و نثر ابدہ و حضم الحضاب یہ ایک دعا کلائی تھی اس کے بعد یہ دعا بھی اگر یاد ہو جائے تو مختصر سی دعا ہے لیکن بڑی اچھی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے اللہ من کا ادعونی استجب لقم و ان نکا اے اللہ خود آپ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اگر عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھا ورنہ اپنی زبان کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں و ن کا لاطخلف اور آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے خلاف نہیں کرتے آپ وعدے کو پورا فرماتے ہیں و انی اسلو کا کما ہدعی اللہ تنزعہو و منی حتیٰ توفانی و علمسلم اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے جس طرح اپنی رحمت سے اپنے فضل سے مجھے اسلام کی ہدایت نسیف فرمائی اسلام کی دولت عطا فرمائی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اللہ تنزعہو و منی آپ اس نعمت کو اور اس دولت کو مجھ سے چھین مت لینا یہ دولت مرتے تک اور مرتے دم تک میرے قا... میرے پاس باقی رہے حتیٰ توفانی یہاں تک کہ آپ مجھ کو وفات دیں موت دیں وہ عنا مسلم اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں تو اپنے اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی اللہ پاک سے دعا کریں اور یہی انسان کی زندگی کا مقصود اور خلاصہ ہے کہ اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے لہذا حسن خاتمہ کی دعا ہے بہترین دعا ہے تو صفحہ کے اوپر یہ دعا اگر یاد آ جائے تو تین مرتبہ پڑھ لیں ہر دعا تین تین مرتبہ کہنا اور پڑھنا بہتر ہے اب ہم دعا سے فارغ ہو گئے دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب اپنی سعی کو شروع کریں گے پہلا چکر صفح سے اتریں گے اپنی حالت کے اوپر چلنا شروع کریں گے اللہ کا ذکر زبان کے اوپر ہو استغفار ہو چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ گرین لائٹ آئے گی اوپر لگی ہوئی ہوگی دور ہی سے نظر آنا شروع ہو جائے گی گرین لائٹ میلین اخضرین کتابوں کے اندر اس کو میلین اخضرین کے نام سے یاد کیا ہے اس زمانے کے اندر گرین قسم کے ستون اور اسٹون لگے ہوئے تھے ستون بنے ہوئے تھے اور آج گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جب ہم گرین لائٹ کے قریب پہنچنے کے قریب ہو تین چار قدم باقی ہوں تو ذرا دوڑنا شروع کر دیں مردوں کو دوڑنا ہے عورتوں کو اپنی حالت کے اوپر چلنا ہے تو مردوں کو دوڑنا ہے یہ بھی اس وقت ہے جب کہ اطمینان سے دوڑ سکتے ہو اور اگر ہماری وجہ سے کسی کو دھکے لگتے ہو بھیڑ اور اظہام ہونے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر عزائے مسلم مسلمان کو تکلیف پہنچانا چونکہ ناجائز ہے لہذا ایسے وقت کے اندر اگر ہم دوڑ نہ سکتے ہوں تو اپنی حالت کے اوپر چلتے رہیں لیکن دوڑ سکتے ہوں تو ضرور دوڑیں اور جب دوڑ رہے ہوں وہاں سے تو اس موقعے کے اوپر ایک دعا چھوٹی سی منقول ہے رب اغفر و انتل اعز الکرم اگر یاد ہو جائے تو اس دوڑنے کے وقت میں میلے نقدرن گرین لائٹ کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے رہیں رب اغفر فرورم اے میرے رب میری مغفرت فرما ورحم اور مجھ پر رحم فرما و انت العز آپ بہت ہی باعزت اور بڑے کریم ہیں بہت باعزت اور بڑے کریم ہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے وہاں سے ہم چلیں گے جب دوسری گرین لائٹ آئے گی تو ہم اپنی حالت پر آ جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ دو گرین لائٹ کے درمیان دوڑنا ہے اور جب دوسری گرین لائٹ سے ہم پاس ہو جائیں وہاں سے گزر جائے تو پھر اپنی حالت کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے اور چلتے چلتے چلتے ہم مروہ پر پہنچیں گے مروہ پر پہنچنے کے بعد بھی وہی عمل کرنا ہے جو ہم نے صفا پر کیا تھا صفا پر پہنچنے کے بعد ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو اسی طرح مروہ کے اوپر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں وہاں پہنچنے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھا لے جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں اور تکبیر کہیں تحلیل کہیں اور اسی طریقے پر جو دعا اوپر آئی تھی چوتھا کلمہ ہے اور جو دعائیں اوپر جن کا تذکرہ ہوا وہ دعا کرتے رہیں یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے جب تک دل لگے اور جب تک اپنے پاس وقت ہو ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر عمل کو ادا کرنا ہے بہت جلدی بھی نہیں اور بہت اطمینان بھی نہیں بہت دیر بھی نہیں حال بتا اگر ہم بالکل اپنے اعتبار سے فارغ ہوں تو پھر جب تک ہم وہاں ٹھہر سکتے ہوں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہوں اطمینان سے دعاؤں کے اندر گزاریں صفحہ سے مروہ پر جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا یہ ایک چکر ہو جائے گا ایک چکر اور پھر مروہ سے ہم اسی طرح شروع کریں گے صفحہ کی طرف چلنا اسی طرح چلیں گے جب گرین لائٹ آئے تو یہاں دوڑنا ہے اور وہی دعا اگر یاد آ جائے تو رب اغفر و وانت العض الاکرم یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم گرین لائٹ کو پاس کریں گے اور پھر ہوتے ہوتے صفح پر پہنچ جائیں گے صفحہ پر جب پہنچیں گے تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا حجر بیت اللہ کے طواف کے اندر تو حجر اسود سے شروع کر کے جب حجر اسود تک پہنچتے ہیں تو ایک چکر ہوتا ہے لیکن سعید کے اندر صفحہ سے مروا ایک چکر اور مروہ سے صفحہ پر یہ دوسرا چکر ہو جائے گا سات دانے کی تسبیح یہیں سے اگر اس کا انتظام ہو جائے تو اس کو بنا کر لے کر چلے جائے اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے ورنہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ پہلا چکر ہے یا دوسرا چکر ہے لیکن سات دانے کی تسبیح اگر ہوگی تو طواف کے اندر بھی کام لگتی ہے اور سعی کے اندر بھی کام آتی ہے تو صفحہ سے مروہ پہلا چکر ہوگا مروہ سے صفحہ دوسرا چکر ہوگا اس طریقے سے مروہ کے اوپر آخر میں جب ہم پہنچیں گے تو ہمارا سات چکر پورا ہو چکا ہوگا اور سعی مکمل ہو چکی ہوگی اب جب ساتویں چکر سے ہم فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد اگر موقع ہو بیت اللہ میں پہنچنے کا مسجد حرام میں تو دو رکعت وہاں جا کر نماز ادا کر لیں دو رکعت اور اگر مسجد حرام میں پہنچنے کا موقع نہ ہو تو جہاں بھی خود وہیں پر جہاں سعی ہم نے کی ہے وہاں وہاں بھی بہت سو آپ دیکھیں گے وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطاف میں اور مسجد حرام میں آویں جہاں بھی موقع مل جائے اگر مسجد حرام میں آ کر دو رکعت پڑھنا ہو تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر وہیں ادا کرنا چاہیں تو وہیں بھی ادا کر سکتے ہیں م. یہ دو رکعت نماز پڑھنا بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے طواف کے بعد کی دو رکعت واجب ہیں اور یہ دو رکعت اتنے درجے میں نہیں ہے لیکن موقع ہو تو ضرور پڑھ لی جائے اب ہماری سعی پوری ہو چکی ہے الحمد اس کے بعد اب ہم کو حلال ہونا ہے اپنے حرام اتارنا ہے اور حرام سے حلال ہونا ہے تو حلال ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے بہترین طریقہ مردوں کے لیے اپنے پورے سر کے بالوں کو کٹا ڈالیں حلق جس کو کہتے ہیں ٹلی کرانا پورے سر کے بال کو کٹا لیں بہترین طریقہ افضل یہی محلّین اور و مقصرینہ اللہ رب العزت نے بھی محلقین کو پہلے بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و نے بھی محلقین کے لیے پہلے دعا فرمائی ہے لہذا الحمد للہ سبھی پر عمل کراتے ہیں تو محلقین پر عمل کرتے ہوئے اپنے پورے سر کا حلق کرا پورے سر کا حلق کرانا یہ بہتر مستحب سنت ہے اور اگر کوئی شخص اس سے کم کرانا چاہے اس سے کم کرانا چاہے تو کم از کم احناف کے یہاں حنفیہ کے یہاں مردوں کے لیے جس طرح مساح میں چوتھائی سر کا مساح فرض ہے وضو کے اندر چوتھائی سر کا مساح فرض ہے پورے سر کا مساح کرنا سنت ہے اسی طریقے پر یہاں بھی چوتھائی سر کا اپنے بالوں کو کٹوانا واجب ہے تبھی ہم احرام سے نکلیں گے وہاں آپ دیکھیں گے سیدھے لے کے کھڑے رہتے ہیں تھوڑے سے بال کاٹ ڈالتے ہیں چھوٹے سے ہمارے اعتبار سے اس طرح تھوڑے سے بال کٹوانے سے انسان حلال نہیں ہوتا احناف کے نزدیک حلال نہیں ہوتا بلکہ احناف کے نزدیک اسی وقت حلال ہوگا جبکہ کم از کم اپنے ون فور سر سر کے چوتھائے حصے کے برابر ون ایک چتھر ساؤس جس کہتے ہیں ایک چتھر ساؤس یعنی چوتھائے سر کے برابر جب ہم سر کے بالوں کو کٹوائیں گے تو جا کر حلال ہوں گے تو کم از کم چوتھے سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے پورے سر کے بالوں کو کٹوا لینا یہ بہترین طریقہ ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے چونکہ حلق نہیں ہے عورتوں کے لیے قص رہی ہے تو عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے جو جی چوٹلی ہوتی ہے چوٹلا جس کو کہتے ہیں سر کے آخر کے جو بال ہوتے ہیں ان تمام کو اس طریقے سے پکڑ لیں اور کم از کم ایک پرووں کے برابر کٹانا ضروری ہے اس سے زیادہ اگر ہو تو اور بہتر ہے اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام بالوں کو عورتیں پکڑ لیں اور پکڑ کر اپنے انگلی پر رنگ کر لیں اس طرح اس طرح رنگ کر لیں گے تو رنگ کے بعد جو ہوگا وہ انشاءاللہ ایک پروے سے اور ایک ٹیروے سے زیادہ ہی ہوگا اتنے بال تمام سر کے بالوں کو کاٹ رہے پورے چٹلے کے بالوں کو لے کر اس طریقے سے کاٹ لیں گے تو انشاءاللہ وہ حلال ہو جائیں گے اس طرح ہم نے سر کے بالوں کو کٹا لیا یا قصر کرا لیا یا عورتوں نے قصر کرا لیا تو اب الحمد ہمارا احرام ختم ہو گیا اب اس کے بعد اپنے جو مردوں نے دو چادریں پہن رکھی ہیں وہ اتار دیں گے غسل کر لیں گے اور غسل کرنے کے بعد اپنے جو اصلی لباس ہے اپنا اصلہ ڈریس ہے وہ پہننا ان کے لیے بالکل جائز ہو جائے گا اب ہمارا قیام مکہ مکرمہ میں حلال ہونے کی حالت میں ہوگا اب ہم حلال ہو چکے ہیں عمرہ پورا ہو چکا ہے اب حلال ہونے کے بعد بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو جتنا ہو سکے بیت اللہ ہی میں گزارنے کی کوشش کریں عمرہ تو پورا ہو چکا ہے الحمدللہ اب عمرہ کے پورا ہونے کے بعد جتنا بھی ہو سکے بیت اللہ میں اپنا وقت گزاریں اور جتنا ہو سکے طواف کثرس سے کرتے رہیں طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ہم وہاں ادا کر سکتے ہیں یہاں آنے کے بعد طواف والی عبادت کرنا بھی چاہے تو ناممکن ہے نماز تو الحمد یہاں بھی ادا ہو سکتی ہے اور بیت اللہ میں بھی ادا ہو سکتی ہے تو نماز تو یہاں بھی ہم آ کر پڑھ سکتے ہیں لہٰذا وہاں کی بہترین عبادت طواف ہے جب بھی موقع مل جائے نفلی طواف کر لیں اور نفلی طواف کے لیے حرام کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو اپنا لباس پہن رکھا ہے جو ڈریس پہن رکھا ہے نماز کے لیے ہم کہیں موقع مل گیا نفلی طواف کے ارادے سے طواف کرنا شروع کر دیں جتنا بھی نفلی طواف کا موقع مل جائے نفل طواف کرتے رہیں اور اگر ہو سکے تو اپنے اس سفر کے اندر اپنے حج والے سفر کے اندر پچاس طواف کا اگر موقع مل جائے تو پچاس طواف پورے کر لیں پچاس طواف کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پچاس طواف کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کیاؤمن و لدت ہوم ہو جیسا کہ اپنے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو تو اگر ہو سکے تو اپنے اس سفر کے اندر پچاس طواف پورے کر لیے جائیں اچھا عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم نفلی عمرہ حج سے پہلے پہلے کر سکتے یا نہیں کر سکتے بہت سے لوگ وہاں ممکن انکار بھی کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ اب ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے بار بار عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا مکہ والے تو بار بار عمرہ کر سکتے ہیں جب بھی دل چاہے عمرہ کر سکتے ہیں ہمارے لیے عمرہ کرنا ہو تو یہاں سے مستقل سفر کر کے وہاں جانا ہے اور آج کل تو بڑی ویزا وغیرہ کی پریشانیاں ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آفاقی لوگ ہیں آفاقی لوگ یہاں سے جو گئے ہیں انڈیا سے پاکستان سے آئے ہیں اور وہ حج سے پہلے اپنے تمتو والے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں نفل عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نفل عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں فتح الحمیہ سیونٹی ٹو والیوم ٹو وہاں بھی یہ مسئلہ ہے اور اسی طریقے پر تین سو ستانوے جل چھ کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے اور اسی طرح معلم الحجاج کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے لہذا نفل عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ابھی نفل عمرہ اپنی طرف سے کریں اپنے کسی مرحوم والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے ماں کی طرف سے نانا نانی کی طرف سے کسی استاد کی طرف سے اپنے کسی محسن کی طرف سے کسی دوست کی طرف سے جس کی طرف سے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اسی طرح طواف کے اندر بھی اپنی طرف سے طواف کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے کسی مرحوم کی طرف سے طواف کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہرحال جیسا موقع ہو اس کے اوپر عمل کرنا گنجائز ہے نفلی عمرے کی بھی گنجائش ہے لیکن نفلی عمرہ کرنے سے بہتر طواف ہے طواف کی جس قدر کثرت ہو جس قدر زیادتی ہو حضرت مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ جس قدر طواف زیادہ ہو سکے طواف کی کثرت کرے باقی نفل عمرہ کرنا ممنوع نہیں ہے اگر موقع ہو تو ہم باہر جا کر مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے عمرہ کا حرام باندھ کر آتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہرحال نفلی عمرہ کرنے کی گنجائش ہے جتنا بھی ہو سکے اپنے وقت کو اچھے سے اچھے کاموں کے اندر گزارنے کی کوشش کریں بازاروں میں اور شاپنگ کے لیے گھومتے پھرتے رہنا اور اپنے وقتوں کو بیکار ضائع کرنا یہ بہت نامناسب ہے موقع ہو تو کش کریں اللہ پاک نے موقع دیا ہو تو الحمد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں رات دن یہی کام تھا اب اللہ پاک نے ہم کو مکۂ مکرمہ پہنچا دیا ہے وہ مبارک مقام اور وہ مبارک جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن عمل فرماتے تھے اسی کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم بھی اپنے طور پر گشتوں والا عمل کر لیں انفرادی ملاقات ہو لوگوں سے ملاقات اسی مقصد سے ہو تو انشاءاللہ اللہ یہ عمل بھی وہاں زندہ ہو جائے گا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے ربك الكريم अपने करम से आसान फरमाए सुभान अल्लाह बिहमदिही सुभान अल्लाह व बिहमदिका وانا ان لا اله الا انت ناصرفك وانا توب سبحان ربك رب العزه ما سفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين